اور اگر ہم پرائمری کے طالب علم بھی نہ ہوں اور ایم اے کے سوالات حل کرنے شروع کر دیں تو پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر ہے جیسے آج کل ماشاء اللہ ایک رواج ہو گیا نا کسی سے آپ کہیں وہ کہہ رہا جی چھوڑو جی دین کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں دنیا کو نہیں سمجھتے بیچارے اس میں پوچھتے ہیں اچھی طرح میں دکان کا اندر کوئی طریقہ تو بتاؤ اس میں بیچارے ہر وقت محتاج ہیں سیکھنے کے لیکن دین میں ماشاء سب سے تاف تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ سمجھیں کہ بی بی عائشہ نے جو حدیث بیان عن فرمائی ہے بی بی عائشہ سچ کہتی ہیں اور سیدنا معاویہ نے جو حدیث بیان عن فرمائی وہ بھی سچ کہتے ہیں کیونکہ نہ بی بی عائشہ جھوٹ بول سکتی ہے نہ سیدنا معاویہ جھوٹ بول سکتی وہ بھی دونوں سچے کیا مطلب تم نے کہا پہلے یہ دیکھو کہ بی بی عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہی ہیں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 نبی کے تو بھائی کا بھی ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں پائی تو ان کی ایک دلیت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہے سیدواویہ بھی سچے ہیں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 اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیا کی شکل میں آتے ان کو بھی حضرت دہیا کلوی کی شکل مبارک پسند اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ علم تشریف ڈھائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ مٹھائی لاؤ, لاؤ تو حضرت کھجورے لاؤن حسن کیا کر رہے ہو یہ تو جبریب ہے ان نے سمجھا دہیا انہیں سمجھایا کہ دہیا کلوی بیٹھے ہیں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 ان لاہ سات سو چھیاسی کہیں نڑنوے کہیں کچھ عادات پر ہے ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال لیا اب یہ دین کو بھی مختصر میرے خیال میں تو نماز پانچ نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے ایک آدھی بچے جدید دور ہے نا جی آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ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 ان کا دماغ خراب ہو گیا ان کو تو پتہ ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب توائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا یہ طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا اب آپ کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں بڑے, سخت ہیں،, بڑے سخت. سخت ہیں نرم ہیں آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں لوگوں کی جان بال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں اسی فیصد علاقہ ان کے پاس ہے جو لوگ ہمارے اولابا وہاں گئے ہیں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 اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے وہ بے چار آخری سفے تک نا اپنا ٹینشن میں مبت رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے شاید نہیں نیچے دیکھو اچھا پڑھوں کے نیچے دیکھوں اور چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے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 چپ ہو گئے خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بطاریخ سے وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے وہ نکالو اس میں ہم دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے اب وہ جو تھے نا اس کے بطار یعنی اس کے دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں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 بغیر تاقی ان نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں کتاب کھولے گی تو وسیعت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھولی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا حکومت نہیں رہے گی تخت و تاج لٹ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انہیں کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے اگر وہاں کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا ان سے کو حقیق تو کریں نا کہ بھائی یہ محمد رسول اللہ وسلم کون ہے بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابھی سفیان کی قیادت ابھی سفیان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جب قابلہ آ گیا بیٹھ گیا بادشاہ نے پوچھا اقرب نصبن تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نصب میں کون قریب ہے بکا ابو سفیان ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا انا اقرب نصبن میں آپ کے نسب کہا اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے کہا جی بڑے اعلی خاندان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 اچھا اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں اس نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں وہ اصل میں جادوگرے نا جی کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگرے یا نہیں جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب انہوں نے کہا جی بہر چھوڑتے نا اس نے کہا کہتا کیا ہے انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے عیسا علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے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 ہی لیا اور مسجد اقسا میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی پھر میں آسمانوں پہ گیا پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹواں ساتواں آسمان پھر میں واپس آیا بیت المقدس پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ تو ابھی رات نہیں گزری تھی حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ ہیں بلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے وہ ایک رات میں کیسے آ کے واپس چلے گئے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 اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد الرسول اللہ یہاں تک کی فرائی کہا تم کیسے جان کئی فلم من نے آئی من عالم میں عالم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام من المسجد الحرام اکادمس نے کہا بادشاہ سلامت دراز نہ ہوں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 تو اب جناب ہیر نے کہا کہ بالکل کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ حاضر نبی انبی بشر بشیرہ لالسان عیسیٰ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا جس کو اللہ نے قرآن میں بھی دکھے وہ مبشرم بھی رسولی احمد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 میں تو ان کا جاؤں بس یہ کہنا تھا کہ پوری میں شور ہو گیا انہوں نے بادشاہ تو کیا بادشاہ تو ہاتھ سے کیا انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور دین ایسا کو آپ چھوڑے بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پر آئے سارے مخالف ہو گئے تو بادشاہ سمجھدار تھا انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو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 اس لیے اب راجیہ قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا بھی حق ہے معاج بھی حق ہے اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے جاگتے ہوئے خواب ہیں زندگی باقی تو انشاءاللہ شاء بات باقی اللہ تعالی عالم علم میراد ران اسلام محترم بھائیوں عزیز نوجوانوں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 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عرض کی تھی سید معاویہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ان کا قول اور ان کی تحقیق نقل کی تھی اور اس کے بعد جبہور کا فیصلہ عرض کیا تھا کہ یہ بات اب متفق علیہ ہے جبہور کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے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 ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کا علمی کہہ دیتے ہیں حضور کو میراج ہوا حضور کو مہراج ہوا مکے سے میراج ہوا یوں بات نہیں ہے اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسرا ہے اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع اب اسرا کے بارے میں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 دارِ ارکم میں ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے اندہ بیرِ زمزم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے اور داخل الحتیم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے قرآن تو ایک ایسی جامع بات کرتا ہے کہ جس کے اندر پھر کسی سوچ کی کسی بحث کی کسی اقلی مشغافیوں کی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی فرمائے اصرابِ عبدِهِ لَيْلًا <سلام>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 ح لیٹے ہوئے اور اس عالم میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اس طرف لیٹے ہوا ہے اور ایک آدمی اس طرف ایک فرشتے نے جبریل سے پوچھا کہ آئی کہ ان لیٹنے والوں میں سے وہ نبی کا جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے تو اس نے کہا اوسطم کہ ان دو کے درمیان جو لیٹے ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم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 حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کے زمزم کے قریب لائے اور پھر جبریر علیہ سلاد وسلام نے میرے سینے مبارک کو میرے حلق سے لے کر ادال ہی یہاں تک پورا میرا سینہ مبارک کھول فجا اب تس تن بن ایک سونے کا بڑا تس تھا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 انہوں نے کہا عجیب بات ہے تم کیوں ہنستے ہونے کہا تھا ماں بو ہنی فقیر ہوئے جن کو آپ برا سمجھتے تھے آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اسی کے پاس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حنیفہ نے کہتے ف کہا تو فرمایا کہ ہاں کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نحن کہ وہ ہم سین تو ایسے ہیں جیسے ایک سیدری ہوتا ہے فارمیسی میں کہ جی دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے طبیب فقیر ہوتا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 تو اس سے تو کچھ قد میں نیچے تھا لیکن گدا سے اونچا تھا اور ویسے طویل تھا دیکھنے میں لمبا تھا اور وسیع تھا یعنی چولی تھی اور وہ لایا گیا جس کا نام براک ہے اور یہ بھی یعنی میں موجود ہے عدول نے کے کہ اب یہ عدم سفید تھا اب اسی طرح یاد رکھے کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن میں ہے المحیات کہ وہ خدا بند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا بلام نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے کیونکہ موت اگر ادم معذ ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا مان پیدا تو کسی شہ کو کرو گے نا جو ہو ہی گا شہ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 اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے حیات جس کے بعد کوئی موت نہیں جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اللہ يموت ولا حیا نہ ان پہ موت آئے گی نہ مریں گے نہ جیئیں گے لیکن مریں گے نہیں کیوں موت تو مر گئی تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حیات جو ہے جس کو اللہ نے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 اب قوم جناب حیران ہو گئی کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شوبدآبادی دکھا دے نا اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں اور لوا کی بات کیا ہے دس سال سنتے رہیں زیادہ سے زیادہ میں مہربانی کریں تو کہ دیں گے کہ اچھا یاد مولی آدمی ہے پڑھا لکھا لگتا ہے اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمد للہ جاہل ہو جاہل متلک ہو بلکہ کودن ہو تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا مرشد زیادہ ہے ان کے بڑے حضرت ہم ہمارے مرشد تھے ہمارے والدین کے بھی پیر تھے اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا بریج چلایا تو ان کے آگے حضرت نیاز تو کر کرنی ہیں نظر نیاز تو پیش کر کرنی ہیں کیونکہ ہمارے خاندان ہی مرشد ہیں بھئی یہ تو بالکل جائل جائل جی جاہل ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں لیکن ہے تو بڑے بزرگوں کی اولاد نہ وہ ایک مسل مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کیا لکھنؤ آپ لکھنؤ کو تو جانتے اس میں, میں شیحا بڑے ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہوں تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو کٹھے ہو گئے تو آپس میں تعارف ہوا اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کیس میں گراویوں نے کہا جی پاکسار کو تو کلب علی کہتے ہیں لکھنوی لوگ بڑے نازک تو ہوتے ہیں نا بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاء اللہ کھانے سے میرے دانت وہ ایسی نازک اللہ کی مخلوق ہے ہم تو جاتے ہیں نا ہمارے تو خیر دوست ہیں ساتھی ہیں شہر اللہ انہیں خوش رکھے تو اس نے بہا کہ جناب آپ کا اس میں کیا خاک سار کو کلبے علی کہتے حیران ہو گیا بھی کلبے علی, علی علی علی کا کتا وہاں تو بڑے بڑے نواب گزرے ہیں نا کلبے علی بڑے بڑے نواب بھی گزرے ہیں اور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 تتی تو بل براق پکانت حضور نے فرمایا میرے لیے براک لائی گئی لمبے قسم کا جادور تھا سپید تھا برا کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں بادور کہتی ہیں مینل برقی کہ براک اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے نور ہے روشنی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 اور وہ برق کی طرح تیز بھی تھی کہ اللہ نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں قدم رکھ اب حضور حادثے ہیں کہ جب علیہ جبریلسل مجھے لائے سوار ہونے کے لیے کہ براک جو تھی نا اس نے کان کھڑے کیا تھا سرکوشی سرکشی کرنے لگی تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مارا کی بالئی کی قبل حضرت نے فرمایا کہ براک یہ کیا کری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 میں نے اتر کے دو رقات پڑھنی اب میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے کہتے اترو فقال اول التیبہ وہ جو پہلی پہلی جگہ تھی میرا بدنی اس کا نام تابہ ہے یعنی مدینہ منورہ اور یہ مقام حجرتی کا یا محمد یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے حجرت کر کے آنا ہے تو لہذا اللہ دبارک و تعالی کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو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 تو میں نے کہا اچھا جبریر وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دوسری جگہ کون سی تھی ہوا اللذی اللہ موسا وہ پہاڑ تھا جس میں اللہ نے علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا تور سینہ میں کہا اچھا ٹھیک ہے جبری لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نواز دکالب الحم الفیح علیہ السلام انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں آپ دورے سینہ بھی دیکھیں آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے حضرفرما موسا کا اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں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 چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہریں ٹھہریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علام ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے حجبری نے کہا چلیں حضور چلے حضور توجہ نہ کریں تو حضور چل پڑے تھوڑی دیر گزری حضور فرما دیں کہ بائیں سے آواز ہے یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حجبری لکھا حضور ہم سے ام سے چلیں چلیں چلیں چلیں حضور نے فرمائے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مرات ان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 کبھی پٹرول نکل آئے گا کبھی سونا نکل آئے گا کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو ریت بیچ دو لوگ ریت اٹھا کے لے گئے تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سے مٹی نہیں کرائے گی تو اللہ کی شان دے تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے کیونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے مقصود اگر ہمارا میرے بھائی ہر میں بھی شریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی کوئی چینج آیا دیکھو نا آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں یورپ پڑھنے کے لیے وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے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 بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے بالکل ایسے کبر چکی ہے میں نے کہا جی بری ما یہ کیا بلا ان سنا اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے اب اتنی ہی باقی رہ گی وہ جوانی جوانی نے بک گئی ختم ہو گئی, حتم ہو گئی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 اللہ تبارک وطالعہ نے کے عذاب سے پہلے ان کو بر رقی عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسئلہ چکھو اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بار تو بے قو پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریض کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں کہ میں میںقراد رہ کر ہونٹھوں کو کاٹتے ہیں پھر ہو ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر, جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں کہ من آؤ پکا رہا اُلا خو تبا انہوں <أُمَّتِك> نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب وہ مولوی وہ باعث وہ مقرر ہیں جنہوں جی نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا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 یہ جی سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت البقت اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ بنبی جبرایل السلام مجھے دے کر اس براغ سے اترے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 استفا صاحب نے پوچھا کہ حضور پانچ سو سال کا تو سفر ہے آسمان تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یار تو ہو السانیا کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ دوسرا دوسرے آسمان یعنی جیسے ہم اسکریٹ بناتے ہیں اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو